یس سلون قانل جبال بس یہ پانچ رکوع وہ ختم ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر تھے بکیہ یہ تین رکوع جو ہے یہ پھر جس طرح کے عام مذابین ہوتے ہیں مکی صورتوں کے وہی یس سلون کان اے نبی آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے آپ کہتے ہیں کہ زمین چپٹی ہو جائے گی وہ یہ سلون قانل جبال کلین سے کہہ دیجیے میرا رب ان سب کو ریزا ریزا کر کے بخیر دے گا فَيَذَرُهَا یادہ روحا تو چھوڑ دے گا اس زمین کو بنا دے گا بالکل صاف چٹل میدان سب صف لا نہ ترافیہ ای نہ اس میں کوئی موڑ ہوگا ولا امتا اور نہ کوئی ٹیلہ ہوگا کوئی اونچان ہی نہیں تو موڑ کا کیا سوال یہ تو سپاٹ پوری زمین ایک جیسی ہو جائے گی یوم یت نہ یاد اے وجہ رہ دن وہ پھر لب کہیں گے پکارنے والے کی پکار پر کہیں سے پکارا جائے گا کہ آؤ جمع ہو جاؤ اور سب کے سب جو ہیں ہے دوڑیں گے لا وجہ نہ اب اس کی اس پکار سے کہیں ٹیڑھا ہونا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا کہ پکارنے والا ادھر پکڑ رہا ہے وہ کسی اور سے میں جا سکے نہ ہو کہیں کوئی ٹیڑھ ممکن نہیں ہوگی وہ خشات الاسوات الرحمان اور تمام آوازیں جو ہیں وہ رحمان کے سامنے خاموش ہو چکی ہوں گی جھک چکی ہوں گی فلاں اللہ ہمسا تو تم نہیں سنو گے سوائے ایک بن بھنا ہٹ جیسے بن منار ہوتی ہے ایسی آواز ہوگی کسی کی بات جو ہے وہ سنائی نہیں دے گی یوم الف شفات ہو اس کی شفات ہرگز مفید نہیں ہوگی اللہ من عظل الرحمان مگر صرف اس کے حق میں جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو ورضی الہ قولا اور جس کے لیے کیا اس نے بات پسند کی ہو یالم دین وہ جانتا ہے جو کچھ کیوں کے, کے سامنے ہے و ما خلفہ اور جو کچھ کیوں کے, کے پیچھے ہے ورا یقین بھی علما اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں آئے تل میں یا ما بینا مما خلفی تنشینا شا وجوہ الحی القیوم اور چہرے اور لوگ رگڑ رہے ہوں گے اپنے چہروں کو سجدے میں پڑے ہوئے اس ہستی کے لیے جو الحی ہے ہے یہ ہے وہ تیسرا مقام جس میں کہ الحی القیوم دو اللہ کے جو ہیں یہ آئے ہیں قرآن میں ہو کر اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ آل عمران کے آغاز میں آئے ہیں اور آیت الکرسی میں آئے ہیں سورہ بقرہ میں تو یہ الحی القیوم کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ اسم اللہ اعظم اللہ کا عظیم ترین نام کہ جس کے حوالے سے کوئی دعا کی جائے ضرور قبول ہوتی ہے وہ یہ ہے وقت خواب من حمل ظُلْمًا اور اور یقیناً ناکام اور خائب اور خاصر ہو گیا وہ جس نے کہ ظلم کا بوجھ اپنے کندوں پر اٹھایا ہوا ہوگا وہ عمل میں الصَّالِحَاتِ وَهُوَ ہوا اور جو کوئی عمل کر کے نہ آئے گا دیکھ اور وہ مومن ہوگا فلا يخاف ولا تو اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ بے انصافی ہوگی یا اس کا کوئی غبل کر لیا جائے گا اس کے جو اچھے اچھے اعمال ہیں کہیں پر وہ ہفت ہو جائیں گے یا غمن ہو جائیں گے وہ قزالِ کا انضل اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نادل کیا ہے عربی قرآن بنا کر فيه من اور اس میں ہم نے اپنے تمام وعدے اور وعید دھمکیاں بھی وہ سب کے سب جو ہے پھیر پھیر کر سنائی ہیں لا لحم یا شاید کہ وہ تقویٰ اختیار کریں اور یوہ جس و یا یہ کہ ان کے دل میں کوئی یاد پیدا ہو جائے کوئی جو ہے ان کے اندر جذبہ جو ہے ایمان کا عمر آئے فتح اللہ الحق تو بہت بلند وا ہے اللہ پادشاہ حقیقی ولا تاجل بال من قبل کا مرتبہ یہ اجرت کا لفظ آیا اور جلدی نہ کیجیے اس قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ اس کی وحی کی تکمیل ہو جائے آپ پر یعنی اللہ تعالی نے اس کے لیے جو وقت بھی معین کیا ہوا ہے اسی, اسی حساب سے اس کا اترنا یہ در حقیقت سب سے عمدہ ہے مفید ہے اور اسی میں حکمت ہے اور اسی میں خیر ہے اسی میں آپ کے لیے مسلحت ہے آپ کا شوق اپنی جگہ ہے لیکن آپ اس کے لیے جلدی نہ کیجیے ولاجرآن قبل علما اور یہ کہتے رہا کیجیے اے رب میرے علم اور اضافہ فرما یعنی قرآن مجید جتنا اترا ہے اس کا فہم اس کی اور گہرائی اس کے اثرار و رموز اس کے حوالے سے اللہ اور اضافہ کرتا رہے اور اضافہ کرتا رہے جیسے جیسے قرآن نازل ہوگا اور آپ اس کے اندر مزید اس کے علم اس کے فہم اور اس کے جو بصیرت باچری جو ہے اس کے لیے دعا کرتے رہیے ولاقدنا قبل اور ہم نے ایک عہد لیا تھا اعظم سے بھی پہلے یعنی وہی جو اس درخت کے پاس نہیں جانا پنسی تو وہ بھول گیا ولم نجید لہو ازما اور ہم نے نہیں دیکھی اس میں کچھ ہمت یہ عزم کے دو ترجمے کیے گئے دونوں صحیح ہیں یعنی یہ کہ ایک ہے پختگی ارادے کی کہ وعدہ اس نے کیا لیکن اس وعدے کو نبھا نہیں سکا ہم نے اس کے اندر عظیمت نہیں پائی کمزوری پائی کھول کل انسان و ایک اور جگہ آپ دیکھیں گے انسان کی خلقت میں کچھ کمزوری کا پہلو موجود ہے تو آدم کی طرف سے اس کمزوری کا اظہار ہو گیا ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا یہ نسیہ بھول گیا ولم رجد لہو ازما ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر ارادہ ایسا ہو کہ وہ اللہ کے حکم کو توڑنا چاہتا ہے ایک ہوتا ہے بغاوت جانتے بوجھتے شعور کے ساتھ انسان جانتے ہوئے کہ یہ کام جو ہے غلط ہے اور اس وقت اس کو, اس کو شعور بھی ہو اس وقت اس کے مستحصر بھی ہو وہ بات پھر بھی وہ کر رہا نہیں نسی وہ بھول گیا تھا فدسیہ ولم نجید لبو اعظما ہم نے اس کے اندر سرکشی کا ارادہ نہیں دیکھا بغاوت اس کے اندر نہیں پائی بلکہ در حقیقت یہ نسیان تھا ربنا لاتو آخذ ان نسی او اور یہ تو عظیم ترین دعا جس پر کہ ختم ہوئی ہے سورہ بقرہ کہ نسیان اور خطا ان دونوں سے اللہ ان پر ہمارا موافظہ نہ کیجیے تو وہ نسیان تھا وسک اللہ فضل اللہ ابلیس یہ پانچویں مرتبہ اب یہ قرآن مجید میں پھر وہ قصہ آدم و ابلیس ہے یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو ان سب نے سیدا کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا ابا اس نے انکار کیا یہ آدم ہم نے کہا آدم ان یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی فلاں یوخ جگہ کما جن تو دیکھو یہ تمہیں نکلوا بات نہ کرے اس جنت سے کہ تم پہ تکلیف میں مشقت میں پڑ جاؤ گے ان اللہ اللہ تجو افیحا ولہ تارا اس جنت میں تمہیں ہم نے جس حالت میں رکھا ہے نہ تمہیں کوئی بھوک ستاتی ہے نہ تمہیں کوئی اریا ہوتی ہے وہ ان کا اللہ تضوفی ولا تذہا اور نہ تمہیں اس میں پیاس ستا ہے نہ تمہیں دھوپ کی کوئی تکلیف ہوتی ہے شیطان تو شیقان نے وشفا اندازی کی حضرت کے ذہن میں کالا دم کو کہا ہل ادال کا شجرت الخل و بلکن لا کیا میں بتاؤں تمہیں وہ درخت کون سا ہے کہ جس سے تمہیں دوام حاصل ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ رہو گے وہی پھر الفاظ یاد کر لیجئے دا کرائز ٹو ٹائم انسان چاہتا ہے کہ وقت کے طوفانوں کو فتح کر لے اس سے بارہ کر رہے اس کی ہستی کا تسلسل ہو دوام ہو تو ہمارے وہ جد امجد نے بھی اسی, اسی سے دھوکہ کھایا ہے کہ وہ کہا کہ شجر گنج کل ہمیشہ رہنے والا درخت ہے یہ اس کا پھل کھاؤ گے پھر بھی فنا نہیں ببول لا یبلا اور ایسی بادشاہی ملے گی جس پر کبھی بوسیدگی اور پرانا پن تاری نہیں ہوگا فا کالا تو آدم اور ہوا دونوں نے کھا لیا اس درخت میں سے فبدت نہما سو یہ مضمون سرا راہ میں آ چکا ہے تو ان پر واضح ہو گئیں ننگی ہو گئے ان کے جسم اور انہیں اپنی شرمگاہ نظر آنے لگی وہ تفقہ یکس فان علیہ امام ورک جن اور پھر وہ لگے اپنے فطر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کو گانٹ کر لباس بنانے میں وہ آسا آدم اور اب تو آدم نے رب کی نافرمانی کی اور وہ بہہ گیا سم متباہ ہو پھر اللہ نے اسے پسند کر لیا پھر نواز دیا رب بہ علیہ اور اس کی توبہ قبول کی اس پر عنایت فرمائی واہدا اور اسے ہدایت دی اب کہا اللہ نے دشمن ہوگے جب بھی کوئی ہدایت میرے پاس سے تمہارے پاس آئے تباہ ہدایا تو جو کوئی پیروی کرے گا میری ہدایت کی فلاح یدین یش کا تو نہ وہ بہکے گا اور نہ ہی وہ مشقت میں پڑے گا اور ناکام ہوگا ومن من آرزان ذکری اور جو میری یاد سے منہ پھیرے گا ایراس کرے گا فائن لَهُ لہ معیشت تو اس کے لیے ہوگی اس دنیا کے اندر زندگی بڑی تنگی والی ہے زندگی کے اندر اطمینان نہیں ہوگا راحت نہیں ہوگی تنگی کروڑوں بھی ہیں تو مزید کروڑوں کی طلب ہے پیاس جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرد ایسا ہے جہاں آدمی پانی پیتا رہتا ہے پیتا رہتا پیاس ختم نہیں ہوتی پیاس ہے جو کہ تو قائم کتنا چاہے پانی پینے تو یہ معیشت زن کن جن لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ پھر پوری زندگی کے اندر ان کے لیے اطمینان کا سانس نہیں ہے چین کا کوئی وقت نہیں ہے جو کوئی من ذکری آیشت عمل قیامت عامہ قیامت کے دن جب ہم اسے اٹھائیں گے اور جمع کریں گے تو اندھا ہوگا کال ربشر تن عامہ وہ کہے گا پرور مجھے کیوں یہ اٹھایا اور جمع کیا ہے یہاں اندھی حالت میں وقت تن تو میں دنیا میں تھا تو میں تو بصیر تھا آنکھوں والا تھا دیکھتا تھا اعلی کزال کاتب کا آیاتوں نے اللہ فرمائے گا کہ اسی طرح میری آیات تمہارے پاس آئیں تم نے انہیں نظر انداز کیا تم نے توجہ نہیں کی کزال کبیومت ان تو آج تمہیں ہم نے نظر انداز کر دیا ہے برقار کا من اثر اور اسی طریقے سے ہم بدلا دیتے ہیں اس کو جو حد سے تجاوز کرتا ہے وہ رب یومن بھی آیات ہی اور جو نہیں ایمان لایا اپنے رب کی آیات پر بلا آزاب الآخرت اشد و اور یقیناً جو آذاب ہے آخرت کا وہ بہت شدید بھی ہے اشد ہے اور ابقا ہے ہمیشہ باقی رہنے والا ہے افلم یاد لحم کا محلگنا قبل قرول تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے یمشور فی مسا نہیں وہ بھی چلتے پھرتے سے اپنے گھروں میں اپنے محلات میں اپنی آبادیوں میں اپنی بستیوں میں اللہ ان رفیظ النحا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہوں وہ لولا کل مت السب رب الکان الظامن اور اگر نہ ہوتا کوئی رب. ایک بات آپ کے رب کی طرف سے جو پہلے سے طے ہو چکی ہے تو یہ کبھی کا ان کو چمٹ چکا ہوتا اور عذاب جو ہے ان پر آ چکا ہوتا وہ نولا کلمت ان سبق اور رب اجن اجن المسمن لکان الزامت یہ یوں ہے ترکیب ہے اصل میں لیکن یہ کہ جو ردم کے حوالے سے اس میں تقدیم و تاخیر کی گئی ہے اگر نہ ہوتی ایک بات جو طے ہو چکی ہے آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت معین تک کے لیے تو کبھی کا ان کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ انہیں چمٹ چکا ہوتا فش بعلاما <يَقُولُون> یہ آیات جو اب آ رہی ہے ان کی بڑی مشابت ہے سورہ ہجر کی آخری جو پندرہ آیات تھی ان کے ساتھ علامہ تو اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجیے وہ سب رب کا قبل تلوئی اور اپنے رب کے ہمز کے ساتھ اس کی تصویر بیان کیجیے سورج کے طلوع ہونے سے قبل بھی یہ نماز فجر کی ہو گئی وہ قبل غروب اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یہ اصل کی نماز ہے وہ بن آنا فسب اور یہ کہ رات کے کوئی حصوں میں کچھ گھڑیوں میں رات کے اس میں بھی آپ اللہ کی تصویر کیجئے یہ مغرب اور عشاء ہو گئی وہ اطراف ال نہار اور نہار کے دونوں سڑوں پر یا دونوں اطراف میں یہ ہے سورج کے ڈھلنے کے ادھر زہر ہے اور ایک اور نماز بھی ہے جس کو سرات الحا کہتے ہیں جس کو چاش کی نماز کہتے ہیں لیکن وہ فرض نہیں ہے جتنی یہ نسف النحار سے ڈھل کر یعنی شام کی طرف جتنی دور پہ ہے فاصلے پر زہر اتنی ہی نسف الحاظ سے قبل وہ چاشتی نماز ہے لیکن یہ کہ وہ فرض نہیں ہے نمازیں اصل میں آٹھ ہیں تین نمازوں کو فرض نہیں رکھا گیا پانچ کو فرض کیا گیا نمازیں آٹھ ہیں اور وہ بڑی ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں یوں سمجھیے کہ ہر گھڑی میں تقریباً تین گھنٹے کے وقفے سے ایک نماز ہے لیکن اللہ تعالی کی حکمت یہ ہوئی کہ ان میں سے تین نمازوں کو اس نے اس طریقے تاکہ ایک وقفہ مل جائے طبی یعنی فجر سے زہر تک کہ اس میں پھر کوئی بریک نہ ہو اور جو لوگ اپنی معاش کی جد و جہد کے اندر لگے رہتے ہیں وہ اپنی معاش کی جد و جہد کو ان انٹرپٹیڈ جو ہے پرسو کر سکے لاجلہ کا طلبا اگر تم یہ کرو گے تو تم خود راضی ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں راضی کر دے گا ولاد سمدن آئنے کا علامہ متعینہ بھی ادوا جمین تو یہی الفاظ ہجر میں آئے تھے اور آپ کی آگے آنکھیں آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان لوگوں کو دی ہوئی ہیں دنیا کے متا میں سے ساز و سامان اس کی چمک دمک اے نبی آپ کی نگا... نگاہ بھی ادھر نہ اٹھے ممادہ کسی کو گمان ہو کہ محمد کی نگاہوں میں بھی انہیں چیزوں کی وقت ہے اور قدر ہے غلط عمن کیلامہ بھائی ازواج ابین ہو زہر عقل حیات دنیا یہ سب دنیا کی زندگی کی چمک دمک ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے آپ تو حقیقت کے آشما ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سب نے جو تھا کہ ہم سورہ کہاں پہ پڑھ آئے ہیں جاننا کر رہا بلا یہ ساری چمک تو ہم نے زمین پر اس لیے بنا دی ہے تاکہ ہم آزمائے لوگوں کو کون اچھے کرنے والے ولا تمدن میں آئیں کئی لامہ متانا زہرۃ الحات دنیا نہ یہ تو ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ اس کو میں مبتلا کرے انہیں اس میں کو رب کا خیر ہوں کا اور آپ کے رب کا رزق جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے اور وہ رسک کون سا ہے سورہ ہجرت سے اس کا موازنہ کیجیے بلکہ کو وہ سات آیتیں عطا کی ہیں سورہ فاتحہ کی جو بار بار دہرانے کی ہیں جو ایک بندہ مومن کے لیے گویا کہ وظیفہ ہے کتنی مرتبہ جو ہے ایک نمازی کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو ہم نے سبام من المسانی و العظیم آپ کو دیا ہے یہ جو روحانی ذا ہم نے آپ کو دی ہے یہ کہیں زیادہ قیمتی ہے کہیں زیادہ عمدہ ہے کہیں زیادہ باقی رہنے والی ہے وامراہل کا بھی سلاد وسط اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیجئے نماز کا اور خود بھی اس کے اوپر جم جائیے قائم رہیے لاڈس والوں کا رشکہ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگ رہے نہ ہم خود آپ کو رسک دیتے ہیں بل آقبت اور آقیبت جو ہے اصل میں بہتر ہے انہیں کے لیے کہ جو پرہیزگاری اختیار وکال یاطینا بھی آئے تو رب ہی اور وہ کہتے ہیں ان کے پاس تو ایک ہی مرمی کی ایک ہی ٹانگ ہے وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ان کے پاس آئی کوئی نشانی کوئی حصہ موجودہ ان کی رب کی طرف سے اب اللہ تعالیٰ بھائی نے تم آف کیا ان کے پاس آ نہیں چکی ہے وہ روشن نشانیاں کے جو پچھلی صحیفوں میں تھیں پچھلے صحیحوں کی تعلیمات بھی اس قرآن میں آ گئی پچھلی صحیفوں کے اندر جو پیشین گوئیاں تھیں ان کا مشتاق بن کر یہ قرآن آ تو کیا یہ نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے صوفے اولا اس سے پہلے جو صحیفے ہم نے بھیجے تھے ان کے اندر جو پیشین گوئیاں تھیں ان کا مشتاق سامنے آ اور یہ کہ ان کی جو واضح تعلیمات تھیں وہ پھر اس کتاب میں ہم نے اتار دی ہیں تو کیا ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے ولاؤ اللہ لکھنحم من قبل اور اگر ہم نے اس قرآن کو نادر کرنے سے پہلے ہی ان پر کوئی عذاب بھیج دیا ہوتا نہ تو یہ لازمن کہتے ربنا لولا سلطا رسولہ پر بڑھ تو نے ہماری طرح رسول تو نہیں بھیجا یہاں یعنی رنسول بنی سائی میں پڑھ آئے بماتبین حتہ نماسا رسولہ ہم نہیں وہ عزاب ہلاکت بھیجتے کسی قوم کے اوپر کبھی نہیں ہم نے بھیجا جب تک کہ پہلے ایک رسول کی بے نہ ہو جائے اور رسول جو ہے حق کو واضح طور پر بیان نہ کر دے حق کا احتاق اور باطل کا ابطال اس کو کما حقوق جو ہے یہ دونوں کام کر دے پھر بھی قوم اڑی رہے کفر پر شرک پر گمراہی پر تو پھر وہ مستحق ہوتی ہے کہ عذاب علاقت ہو عذاب استحصال ہو نس منصیہ کر دی جائے اور اگر ہم نے ان پر بھیج دیا ہوتا عذاب الاگ کر دیتے ہیں ہم ان کو عذاب کے ذریعے سے اس کتاب کے نازل ہونے سے قبل لقالو تو یہ کہتے ہیں ربنا لولا رسولا ہماری محبوس فرمایات کا تو ہم تو تیری آیات کی پیروی کرتے بن قبل و نفزا اس سے پہلے کہ ہمیں یہ رسوائی اور یہ ذلت جو ہے اس کا سامنا ہوتا قل قل رب سول کہہ دیجئے ہر ایک انتظار میں ہے دیکھ رہا ہے تو تم بھی انتظار کرو فسکی تمہیں معلوم ہو جائے گا من اصحاب سے رات کون ہے وہ کہ جو سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں وہ من احتدا کون ہے وہ کہ جو ہدایت یافتہ ہے بارک اللہ لی و فی علی وعظیم و نفا عم ملایا تو حقیقت